جب بھی کہیں جاسوس تیاروں, تیاروں کا حملہ ہوتا ہے ہوتا ساتھی شہید ہوتے ہیں تو غمگین ساتھی پریشان ہوتے ہوئے یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ یار ان تیار جاسوس تیاروں, تیاروں, تیاروں, تیاروں, تیاروں کا کوئی حل نہیں مل رہا ہے میرے دوستو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ان تیاروں کو کنٹرول کون کر رہا ہے جواب واضح ہے کہ ان تیاروں کو امریکی اور ان کے اتحادی ناپاک حدیث اور کنٹرول کر رہی ہے جب دشمن معلوم ہے تو ڈرون تیاروں کا حل نہ ہونے کی بات تو عجیب سی معلوم ہوتی ہے آپ پر حملہ ہوتا ہے تو آپ بھی ان کے کیمپوں فوجی قافلوں اور مورچوں پر حملہ کریں یہی اللہ کا حکم ہے کہ آپ پر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو آپ اس کا جواب دیں اور آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ ان ڈرون حملوں کے لیے جو جاسوس استعمال ہوتے ہیں ان سب کا تعلق میرالی میرانشاہ اور وانا وغیرہ کے کی کیمپوں سے ہوتا ہے اس لیے اگر, اگر آپ بھی اپنے ساتھیوں کے انتقام میں مخلص ہیں تو میرالی میرانچہ اور وانا وغیرہ کے کی کیمپوں پر حملہ کر سکتے ہیں میرے دوستو اس کے علاوہ آپ سے نزدیک ترین جو علاقے ہیں خصوصی طور پر چونکہ شمالی وزیرستان ملکے ملکے میں اکثر ڈرون حملے زیادہ ہوتے ہیں اس لیے میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں, ملکے ملکے ہوں ملکے کہ آپ سے ملکے نزدیک ترین جو علاقہ ہے جو فدائیوں کا دیس ہے تحریک طالبان پاکستان اور انصار و مہاجرین کا مرکز ہے آج وہاں مسعود پاکستانی انصار اور مہاجرین جہاد میں مصروف ہیں مسعود کے علاقے میں اور پورے قبائل میں جنازہ ناپاک کوچ کے نام سے آپ کے مسلمان بھائی آپریشن میں مصروف ہیں کاروائیوں میں مصروف ہیں آپ اپنے بھائیوں کا ساتھ دے کر ایک تیر دو شکار کا مزہ لیجیے انتقام بھی مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد بھی آخر کب تک تماشا کرتے رہیں گے میرے ساتھیوں میرے دوستوں نقد جواب دینے میں دلچسپی رکھنے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ جب بھی ڈرون حملہ ہو تو آپ بھی دو چار وی ایم کے میزائل یا کوئی بھی میزائل جسے آپ آسانی کے ساتھ فکر کر سکیں اسے میر علی میرانچا اور وانا وغیرہ کے کیمپوں پر داغ دیں تو اللہ سے امید ہے کہ دشمن بھی سوچ سمجھ کر حملے کرے گا ورنہ اگر ہم غافل رہیں گے اور صرف آنسو بہاتے رہیں گے تو یہ مزید جری ہوں گے اور مزید ان کے خباط میں اضافہ ہوگا میرے دوستو یہ کیسا امن ہے ہم تو مارے جائیں ہمارے بھائی تو شہید کیے جائیں ہمارے انصار کے گھروں کو ڈرون میزائل کے حملوں میں تباہ و برباد کر دیا جائے ہماری مسجدوں کو مدرسوں کو شہید کیا جائے لیکن جواب دینے کا تقاضا ہو تو امن معاہدہ رکاوٹ بن جائے میرے دوستو امام جہاد شہید عبداللہ عزام رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سفید فام انگریز ایک کالے افریقی کو ذبح کرنا چاہ رہے تھے افریقی نے تڑپنا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا تو انگریزوں نے کہا کہ یہ افریقی کتنا غیر مہذب اور بیادت ہے چیختا چلاتا ہے کہیں ہم بھی ڈرون حملوں کے بعد اس لیے تو نہیں خاموش ہو جاتے کہ کوئی ہمیں غیر مہذب نہ کہہ دے کوئی ہمیں بے ادب نہ کہہ دے کوئی ہمیں امن معاہدے کو خراب کرنے والا نہ کہہ دے اٹھیے اٹھیے اور اپنے شہید ساتھیوں کا انتقام لیجئے اپنے شہید ساتھیوں کا بدلہ لیجئے اپنے مشران رہبران اور بڑوں کا لی دیئے اپنے بھائیوں بہنوں کا لی دیئے۔ امریکہ سے یا نافاک فوج سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے اللہ تعالیٰ تمام مجاہدین کو کامیاب فرمائے اللہ جل جلال ہو کا فرمان ہے یادین آمن اے ایمان والو قاتل من والا نزدیک ترین کافروں سے قتال کرو یہ بھی کم اور چاہیے کہ دشمن تمہارے اندر سختی پائے سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو میرے دوستو جلدی کیجئے کہیں وقت ہاتھ سے نکل نہ جائے وقت کہیں گزر نہ جائے اپنے شہید ساتھیوں شہید بہنوں کا لی دیئے اللہ سے تقوی کی دیئے اللہ سے دریے اور اسلام کے دشمنوں اور سے کسی بھی قسم کا خوف مت کھائیے زور بازو آزما شکوا نہ کر سیاد سے زور بازو آزما شکوا نہ کر سیاد سے آج تک, آج تک کوئی کپس ٹوٹا نہیں فریاد سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بلنا في بلنا في اللہ اکثر الناس لا جزاک الم اللہ قیرن والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ